قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تشہیر قرآن مولانا اسم شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لئے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان جس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم الدین کے صلاحی بیانات اسلام کا نظریہ یہ ہے نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی ہے اور بہت کچھ نسیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمد لله بحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السرائب الزرائب الكاظمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المفسنين بل الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم گزشتہ درس کے اخر میں ایت نمبر 134 کی تفسیر عرض کی جا رہی تھی بتایا تھا کہ اللہ پاک نے متقین کی یعنی اہل ایمان کی پانچ صفات یہاں بیان فرمائی ہیں اور ہم دلوں کے پھیرنے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ پانچوں صفات ہمیں بھی عطا فرما دے ان میں سے پہلی صفت یہ تھی الدین فیقون عفیثر ذرا وہ جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں بھی اور تنگی نے بھی جو خوشحال لوگ ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق اور جو غریب ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق لیکن خرچ ہر ایک کو کرنا چاہیے کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کرے کہ دین کے ہر شعبے پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور دین کی ترقی دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر صورت کے اندر ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی ہو جائے تو دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے مال کو خرچ کرنا یہ ضروری ہے اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں جہاد کرنے والوں کا ذکر کیا تو وہاں جہاد بالمال کا ذکر پہلے فرمایا اور جہاد بالنفس یعنی جان کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر بعد میں فرمایا جہادو بے اموالی ہند و انفس ہن فی سبیل اللہ اپنے اموال کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں اس لیے کہ جہاد کی پیاری کے لیے مال کی ضرورت ہے لٹریچر کی اشاعت کے لیے مال کی ضرورت ہے اور افراد کی تیاری کے لیے اموال کی ضرورت ہے عمارت کے لیے اموال کی ضرورت ہے اسلحے کی خریداری کے لیے اموال کی ضرورت ہے اور کفر کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے آج میڈیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں آپ ہلکے سے ہلکے میڈیا کا بھی تصور کریں تو اس کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں کے اخراجات کی ضرورت ہے اگر واقعی ہم ان کی سطح پر ان کا مقابلہ کرنا چاہیں اور افسوس یہ کہ مسلمان بے تحاشا دولت کے باوجود اور اموال و اسباب کے سرچشموں پر قابض ہونے کے باوجود اس پہلو سے غافل ہیں تو بہرحال پہلی صفت اہل ایمان کی اور اہل تقوا کی وہ یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی غریبی اور فقیری میں بھی خرچ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس دنیا میں ہر امیر سے بڑا کوئی امیر ہے اور ہر غریب سے زیادہ کوئی غریب ہے اور اللہ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا وفوق کا کل لیزی علم علیم ہر علم والے سے بڑا کوئی علم والا ہے ہر علم والے سے بڑا کوئی نہ کوئی علم والا ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں سیدنا موس علیہ الصلاۃ اسلام وقت کے پیغمبر صاحب شریعت صاحب طورات صاحب عظیمت پیغمبر لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے ان پر بھی یہ ظاہر کر دیا کہ بعض چیزیں آپ بھی نہیں جانتے میرا فلاں بندہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے اور آپ نے پھر سفر کیا اس بندے تک پہنچنے کے لیے تو ہر علم والے سے بڑا کوئی علم والا ہر طاقت والے سے بڑا کوئی طاقت والا اور ساری طاقتوں کی انتہا وہاں پر ہو جاتی ہے سب سے زیادہ طاقت والا میرا اور آپ کا اللہ اسی طریقے سے دنیا میں ہر غریب سے زیادہ کوئی غریب بھی ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو غریب ہوں میں کیا خرچ کروں آپ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کریں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فرمایا کہ, تم دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا کچھ حصہ پوری کھجور بھی نہیں مقصد یہ بتانا تھا کہ تم چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر خرچ کر سکتے ہو تو وہ خرچ کرو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سالن پکاتے ہو شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ پڑوسی کی یا کسی مستحق کی مدد کر سکو کچھ شوربہ دے دو تو بہت خرچہ تو نہیں ہو جائے گا لیکن اس کا فائدہ ہو جائے گا اور اللہ پاک یہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے اخلاص کو کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے ثواب کی کتنی طلب ہے اللہ کو راضی کرنے کی کتنی چاہت ہے کتنا جذبہ ہے اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے اپنے دل سے نکال دی دیجیے کہ اللہ کے ہاں کروڑوں خرچ کرنے والے کی تو قدر و قیمت ہے اور روپیہ دس روپئے خرچ کرنے والے کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے یہ اپنے دل سے خیال نکال دیجیے دی وہ تو طلب کو دیکھتے ہیں طلب کو وہ تو کہتے ہیں تم جو قربانی کے جانور لیتے ہو تمہیں ان جانوروں کو نہیں دیکھتا میں تو تمہارے دلوں کے اندر جو مجھے راضی کرنے کا جذبہ ہے اس کو دیکھتا ہوں بلا دما بلا راضی کرنے کا کیا جذبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں اگر اللہ نہ کرے تم نے لاکھ روپے کا جانور دو لاکھ کا جانور پانچ لاکھ کا جانور قربانی میں دیا لیکن دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے اخبار میں تصویریں کھچان کھچوانے کے لیے لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ایک چڑیا ذبح کرنے کا بھی سواب نہیں ملا ایک چڑیا ذبح کرنے کا بھی سواب نہیں ملا دکھاوا تو شرک ہے ریا تو شرک ہے مخفی شرک آج کل یہ رسم چلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، قربانی کے موقع پر لوگ تصویریں کھچواتے ہیں اخبارات میں آتا ہے اتنے لاکھ کا جانور ذبح کیا اتنے لاکھ کا جانور ذبح کیا میرے بزرگوں اور دوستو یہ روش صحیح نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے طریقہ چلا غریبوں میں امداد تقسیم کرتے ہیں لیکن جب تک اخبار میں تصویر لگنے یا خبر چھپنے کی توقع نہ ہو تو غریبوں کو آٹے کی ایک بوری بھی نہیں دیتے ہیں فوٹوگرافر کا آنا ضروری ہے بگرنا غربہ محروم جائیں گے یہ طریقہ غلط ہے ہم تو اس اسلام کے اس مذہب کے ماننے والے جس میں یہ کہا گیا کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو تو یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا تو پہلی صفت یہ اللہ مزور دوسری صفت بلکا زمین الغیز غصہ پی جانے والے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب وہ ہیں متقیب وہ ہیں کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اندر غصہ ہوتا ہی نہیں یہ نہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں غصہ بھی اسی نے پیدا کیا نرمی بھی اسی نے پیدا کی ہے محبت کا پیدا کرنے والا بھی وہی نفرت کا پیدا کرنے والا بھی وہی شہبت کا پیدا کرنے والا بھی وہی شہبت کو ضبط کرنے کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہر چیز کا ایک محل ہے غصے کا محل اور محبت کا محل اور نرمی کا محل اور غذب کا محل اور شہبت کا محل اور زبت کا محل اور ہر چیز کا ایک محل ہے اس محل پر اس کو خرچ کریں غصہ نہ ہونا طبیعت کے اندر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اگر غصہ کمال کے منافی ہوتا یہ کمال کی ضد ہوتا تو دنیا کا جو سب سے کامل انسان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی غصہ نہ آتا لیکن آپ اپنی آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں متعدد بماقے پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ غصے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا لیکن اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا آپ کی،, آپ کی کمر پر سجدے کی حالت میں اوجڑی بھی ڈالی گئی آپ کی کمر میں کپڑا ڈال کر بل دے دے کر گلا دبایا بھی گیا تھوکا بھی گیا گالیاں بھی دی گئیں برا بلا بھی کہا گیا مگر اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا لیکن جب آپ دیکھتے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ کو غصہ آتا تھا تو کامل لوگوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ ان کو کبھی غصہ نہ آتا ہو کامل لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ غصہ ان کے کنٹرول میں ہو غصہ ان پر غالب نہ ہو وہ غصے پر غالب ہو ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غصہ ان پر غالب ہوتا ہے جن کو کہا جاتا ہے مغلوب الغذب غصے کے سامنے ہتھیار ڈال دینے والے غصے سے مغلوب ہو جانے والے غصے سے پاگل ہو جانے والے تو ہم پر غصہ غالب نہ ہو ہم غصے پر غالب ہوں تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے اور اگر ہم پر غصہ غالب آ جائے تو پھر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا عیب ہے ایسے لوگ بھی ہیں غصے میں آ کر اپنی اولاد کی اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ بینائی ضائع کر دیں ان کے جسم کو زخمی کر دیں غصے میں پاگل ہو کر طلاق دے ڈالے غصے میں پاگل ہو کر سالوں کے رشتے لمحوں میں خراب کر لے غصے میں پاگل ہو کر کل میں کفریا بکنے لگے ایسے بھی ہیں وہ غصہ کنٹرول میں ہو یہ ہے دوسری صفت اہل ایمان کی اور میں نے ارض کیا تھا اللہ کے نبی نے جو فرمایا ایک حدیث دوبارہ سن دیئے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے فرمایا کہ من کا ضم بہدر فازی اللہ جوفہو جو شخص اپنا غصہ چلانے پر اپنا غصہ نافذ کرنے پر اپنا غصہ نکالنے پر قادر ہو اور پھر وہ غصے کو پی جائے اللہ کے ڈر سے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے غصے کو پی گیا صرف اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے بڑا مشکل ہے سیدنا علیب نے بھی طالب ربی اللہ تعالیٰ ایک کافر سے مصروف قتال ہیں دو ٹکراؤ ہو رہا ہے اور شیر خدا نے کافر کو نیچے گرا لیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تلوار نکالی گردن کاٹنے والے تھے کہ اس نے نیچے لیٹے لیتے, لیتے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا ارے قربان جائیے کیا تیار کیے تھے انسان میرے آقا نے اس استاد کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں میرے جیسے کروڑوں جس آقا نے ایسے عظیم لوگ تیار کیے تھے جب چہرے انور پر حضرت علی کے چہرے پر تھوکا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے ڈبلو ڈبلو لوگوں نے کہا حضرت یہی تو وقت تھا اس کی گردن کاٹنے کا آپ بھی تھے, اس پر حاوی بھی تھے اس پر بیٹھے ہوئے بھی تھے اور اس نے تھوک کر آپ کو مشتعل کر دیا تھا آپ نے فرمایا یہی تو موقع تھا معاف کرنے کا اس لیے کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کے لیے اب جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اور مجھے غصہ آ گیا اب اگر میں اسے قتل کرتا تو اپنے نفس کے لیے ذاتی انتقام کے لیے یہ جہاد نہ رہتا یہ جہاد نہ رہتا یہ ذاتی جنگ ہو جاتی ہے جہاد کیا ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ قوم کے لیے نہ وطن کے لیے نہ شہرت کے لیے نہ ذات کے لیے نہ پیسے کے لیے نہ اقتدار کے لیے صرف اللہ کلیمت اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لتکون کلیمت اللہ ہی, ہی اللہ بس یہ مقصد تو یہ دوسری صفت بل کاظمین الغف اور تیسری صفت بل آفین اناس اہل ایمان وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں یہ پہلی صفت سے بھی ایک درجہ اونچی صفت ہے ایک ایک غصہ پی جانے والا اور دوسرے معاف کر دینے والا غصہ پی گیا غصہ دبا گیا سر کو جھکا لیا منہ مو موڑ لیا انتقام نہیں لیا لیکن دل میں بات رہ گئی اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑا وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے دل سے ہی معاف کر دیا بل آفینا الناس انسانوں کو معاف کر دینے والے زیاتیوں کو معاف کر دینے والے اس کی بھی وہ حدیث فضیلت والی حدیث دوبارہ ذہنوں میں تازہ کر لیے کر لی دیئے تو ابن عباس رضما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا ایک منادی پکارے گا اور کہے گا ائن العافون ان الناس لوگوں کو معاف کرنے والے کہاں ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے کہاں ہیں ال امو الی ربکم وخذو ادورکم او اپنے رب کی طرف اور اپنے اجر لے لو بحق علی کل امرئ مسلمن اذا عفا ان يدخل الجنہ فرمائے کہ جو مسلمان معاف کرتے ہیں لازم ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے اللہ فرمائیں گے تم انسانوں کو معاف کرتے تھے آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں معاف کرنا سیکھیے میرے بھائیوں اگر بہت ہی مشکل ہو تو ان فضیلتوں کو یاد کر لیا کرے قیامت کے دن کو یاد کر لیا کرے کہ ایک طاقت والا سب سے بڑا طاقت والا ایسا بھی ہے کہ جس کے سامنے مجھے قیامت کے دن پیش ہونا ہوگا اگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتقام لیتا ہوں اور معاف کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے تو اگر اس نے میرے بڑے بڑے جرموں کو سامنے رکھ کر مجھے سزا دی تو میں تو نہیں بچ سکوں گا تو اگر یہ سوچ لے میں معاف کرتا ہوں وہ مجھے معاف کرے گا یہ سوچ لے تو معاف کرنا آسان ہو جائے گا یہ پہلے سے بھی اونچا مرتبہ اور چوتھی صفت بلہ یوہب المفین یہ میرے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام کیسے ترتیب سے بات چل رہی ہے اعلی ترین مرتبہ بلہ یوہب المفین اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو احسان کیا ہوتا ہے کسی کو نفع پہنچانا یا کسی کو نقصان سے بچا لینا یہ غصہ پی جانے سے بھی بڑا اونچا مرتبہ معاف کرنے سے بھی اونچا مرتبہ احسان کرنا نہ صرف یہ کہ غصہ پی گیا بلکہ معاف کر دیا اور معافی نہیں کیا بلکہ الٹا احسان کیا یحب المفسن کہا جاتا ہے یہ ہے خلق عظیم خلق عظیم میرے آقا کو جو اللہ نے مقام دیا تھا بن عظیم کہتے ایک خلق حسن اور ایک ہے خلق کریم اور ایک ہے خلق عظیم خلق کا پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی تو اس سے انتقام لے لیا یہ بھی خلق ہے بد اخلاقی یہ بھی نہیں لیکن اتنا ہی بدلہ لے جتنی زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں بدا اس سید اتیم سید جتنی زیادتی ہوئی اتنی فا کم فلی ہی اگر تم پر کسی نے زیادتی کی, تم پر تم بھی زیادت کی کر سکتے ہو لیکن اتنی جتنی اس نے کی ایسا نہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اس نے مجھے گالی دی ہے میں اس کی ماں بہن باپ دادا مرحومین سب کو گالیاں دوں گا اس نے ہمارا ایک فرد قتل کیا ہے میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا ارے یہی تو ہو رہا ہے یہی تو ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر آج بھی ہم قبائلی دور میں جی رہے ہیں آپ, آپ اٹھا کر دیکھیں کبھی سندھ کی خبریں کبھی پنجاب کی کبھی سرحد کی کبھی بلوچستان کی ایک کے بدلے میں دس دس قتل کیے جا رہے ہیں جس کا دو چلتا ہے انتقام لیتے جتنی زیادتی کی اس سے زیادہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں پاگل کیسے غصے میں پاگل ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے یہ بات تو الگ ہے میں وہ کرتا ہوں لیکن یاد آ گیا عبرت کے لیے اس کو عرض کر دوں دو چار روز پہلے میں نے یہ خبر پڑی آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی پنجاب کے کسی علاقے میں ایک نوجوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کو برائی سے منع کرنے پر زندہ جلا دیا زندہ جلا دیا میں نے اب بھی وہ خبر سنبھال کر رکھی ہوئی ہے بیٹے نے باپ کو زندہ جلا دیا برائی سے منع کرنے پر غصے میں مشتعل ہو گیا مجھے منع کرتا ہے یہ بڈھا یہ جہالت کی وجہ سے شریعت سے دوری کی وجہ سے حقوق کی پامالی تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اتنی ہی زیادتی کرے جتنی اس پر زیادتی کی گئی یہ بھی خلق ہے بد اخلاقی نہیں ہے لیکن اتنی زیادتی ہو مگر یہ اخلاق کا پہلا مرتبہ ہے اور دوسرا مرتبہ یہ ہے اس نے زیادتی کی اس نے معاف کر دیا جیسے کہ اللہ نے فرمایا تم انتقام لے سکتے ہو لیکن اگر معاف کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے اور تیسرا اور انتہائی مرتبہ خلق کا خلق عظیم وہ یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی انتقام بھی نہیں لیا معاف بھی کر دیا اور الٹا اس کے ساتھ احسان کیا یہ ہے بنکل خل و عظیم میرے آقا کے ساتھ جن لوگوں نے زیاتیاں کی تھیں آقا نے انہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ الٹے ان کے ساتھ احسانات کیے کافال آئے وہی طائف والے جنہوں نے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کر دی تھی اور نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے جسم بھی زخمی کیا اور دل بھی زخمی کیا اپنی باتوں سے کسی نے کہا ارے اللہ کو تیرے سوا کوئی نبی نہیں ملا تھا ارے جس کے پاس سواری کے لیے گدا تک نہیں ہے وہ نبوت کے دعوے کرتا ہے دل کو بھی زخمی کیا لیکن وہی طائف والے جب ایک وقت آیا کے مدینہ میں آئے میرے آقا انہی کے پاس جا کر اپنے دکھڑے بیان کرتے تھے اپنے حالات اور مسائل بیان کرتے تھے اور ان کی مہمان نوازی فرمائی تو یہ اعلیٰ ترین مرتبہ فرمایا کہ محسن اللہ محبت کرتے احسان کرنے والوں سے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت علی بن حسین رضی اللہ رانو کا حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی ان کا بیٹا اور ان کا واقعہ ہے لونڈی لوٹا لے کر ہاتھ دھلا رہی تھی لوٹا چھوٹا ان کے جسم پر گرا وہ زخمی ہو گیا انہیں خشمگین نگاہوں سے غصے والی نگاہوں سے لونڈی کی طرف دیکھا اور لونڈی بھی مزاج شناس تھی اور لونڈی قرآن پڑھنے والی تھی اللہ اکبر آج آزاد قرآن نہیں پڑھتے ایک تھا کے غلام اور لونڈیاں بھی قرآن کے حافظ قاری عالم مفسر ہوتے تھے اس نے جب دیکھا موقع کے مطابق اس نے عید پڑی موقع کے مطابق فوراً بلکا الغیزہ اللہ کہتے اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں ایک دم حضرت علی بن حسین نے سر جھکا لیا کہ ہاں میں نے غصہ پی لیا اس نے آگے پڑا بَلْعَافِينَ عَنِ الناس فرمان لگے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا اس نے آگے پڑا بَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے آپ نے فرمایا اِذْحَبِي فَأَنْتِ حُرَّ لِوَجْهِ اللَّهِ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا کبھی کبھی اس واقعے کی بنا پر کہا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے بعض اوقات غلطیاں بعض اوقات غلطیاں انعام ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں بعض اوقات گنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں معاذ اللہ اسری نہیں کہ گناہ قرب کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ یوں کہ گنا کیا توبہ کی رویا گڑ گڑایا اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا اللہ نے معاف کر دیا تو گناگار کو وہ قرب مل گیا جو عبادت گزار کو نہیں ملتا یہ غلطی انعام کا ذریعہ بن گئے غلطی آزادی کا ذریعہ بن گئے فرما کے محسرین یہ وہ لوگ تھے کہ قرآن سنتے تھے تو عمل کرتے تھے اللہ اکبر سیدنا عمر بن خطاب رب لنو کے بارے میں آتے ہیں کان بکا فن کتاب اللہ کان بکا کتاب اللہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے اور کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق کو بریکیں لگ جاتی تھی بریک لگ جاتی رک جاتے کان بکا فن کتاب اللہ قرآن سنتے ہی رک جاتے مشہور واقعہ مہر کی حد متعین کرنا چاہتے تھے سیدنا عمر حد متعین کرنا چاہتے تھے کیونکہ لوگوں نے بڑے بڑے مہر رکھنے شروع کر دیے تھے تو آپ نے سوچا کہ مہر کی کوئی حد متعین کر دی جائے لوگوں کے سامنے اس موضوع پر بیان کرنے لگے ذہن بنانے کے لیے اور اپنی اس رائے کا اظہار کیا تو ایک عورت نے کہہ دیا آپ کیسے مہر کی حد متعین کر سکتے ہیں جبکہ اللہ نے مہر کی حد کوئی متعین نہیں کی آپ کیسے ہمیں محروم رکھ سکتے ہیں جب کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر بھی دینا چاہو تو دے سکتے ہو کیسے آپ محروم رکھ سکتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اس عورت نے ایت کریمہ سنائی تو رک گئے نہ صرف یہ کہ اقدام سے رک گئے بلکہ فرمانے لگے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اے عمر ایک عورت بھی قرآن کا علم تجھ سے زیادہ رکھتی ہے اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان میں سے کسی کو طلاق دو اور تم نے مہر میں ایک ڈھیر دیا تھا مال و دورت کا تو واپس نہ لو یہ مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے واپس مت لو تو اس سے اس نے ثابت کیا کہ معلوم ہوتا ہے کمال عورت کا امبار بھی مہر کے طور پر دینا جائز ہے تو جب اللہ جائز کہتا ہے تو آپ کیسے منع کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے اللہ کا حکم اور نبی کا ارشاد سن کر فور عمل کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے حضرت علی بن حسین نے یہ ایت کریمہ سنی باوجود کے زخمی تھے غصے میں تھے غصے کو قابو کیا معاف کر دیا اور پھر اسے آزاد کر دیا پانچویں اور آخری صفت جو بہت توجہ سے سننے کی ہے اور عمل کی نیت کے ساتھ سننے کی سب نے نیت کر لی نا بھائی انشاءاللہ میرے بھائی بھی میری بہنیں بھی یہ نیت کر لیں عمل کی نیت سے بیٹھے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اس مجلس کے اندر عمل کی نیت سے لذت کے لیے نہیں کہ دیکھے آج تقریر کیسے ہوتی ہے ارے نہیں بھائی لذت کے لیے مت سنے تقریریں اس لذت نے ہمیں تباہ کر دیا لذت والی تقریروں نے ہمارا کباڑا گیا